الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فعوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك و يا حبيب الله وَلَا تُو يَا نَبِي اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَاصَّحَابِكَ يَا نور اللہ سنن ماجا حد نمبر نو سو آٹھ فاحد محتر پسینہ باغ نزول سکینہ فیض گنجینا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا درود پاک پڑھنا جنت کا راستہ ہے اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمدی حدیث پاک میں نے آپ کو جہنم میں لے جانے والے ارمال جو مکتبۃ المدینہ کی متبوہ کتاب ہے اس میں گناہ کبیرہ کا بیان ہے اس وقت آپ کو بیان کیے سل الحبیب صلی اللہ تعالی علم محمد فیضان قصیدہ نور میں ایک بار پھر حاضری ہے ماہ نور کی بہاریں ہیں ماہ نور کی روشنیاں ہیں نور ہی نور ہے سبحان اللہ تو قصیدہ نور کا سلسلہ خصوصی طور پر شروع کیا گیا ہے آئیے پہلے ہم اچھے اچھی نیتیں کر لیں نیت المنی خیرو من عمل ہی بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے نیک عمل میں جتنی زیادہ اچھی اچھی نیتیں کی جاتی ہیں عجر و ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جاتا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ و تعالی کی رضا اور حصول ثواب کے لیے اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کریں گے حسب موقع اجزاجل کہیں گے صلی اللہ تعالی علیہ, و علیہ و سلم کہیں گے رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے عام مدنی پھول لکھیں گے علم دین کی تعظیم کی خاطر دو بیٹھیں گے عملی طور پر مظاہرہ بھی کر لیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں اور ان کے لیے ممکن ہے تو وہ بھی بیٹھ جائیں بعد ابا نصیب جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو بلند آواز سے درود پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی حضرت نے قصیدہ نور کے انسٹھ اشعار لکھے ہیں کئی اشعار پڑھنے سننے سمجھنے سمجھانے کی سعادت حاصل کی جا چکی ہے آج مزید سنتے ہیں پہ ہے نورکا مف محفارے کرش پیا نور کا لو سیا لو سیا رو ہوا ہوئی بٹ بٹا بٹ حضرت علی رحمت رب العزت فرما رہے ہیں کہ چہرے انور پر آقا کے رخسار پر داڑھی مبارک کا جو خط ہے خط شفیہ ہے یہ یہ گاروں کو شفاعت کی خوشخبری سنا رہا ہے اے کارو اے گارو تمہیں مبارک ہو کیا مبارک ہو یہ بخش کی تحریر مبارک ہو کیا آکا کا خط بھی نور کا ہے آپ تو سرتا پا نوری نور نوری نور نوری نور تو پیارے آقا علی سلات و السلام کی ریش انور کا ذکر خیر ہوا سبحان اللہ آئیے فتح رضویہ سے اکالی سلاط وسلام کی مبارک نوری داڑھی مبارک کا سنتے ہیں سبحان اللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کی ریش اطحر کیسی تھی سبحان اللہ حضرت جاوید بن سمور رضی اللہ تعالی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں بال کثیر و امبو تھے ہند بن ابھی حالہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عظمت والے نگاہوں میں عظیم دلوں میں معظم تھے چہرے عبارک ماہے دو ہفتہ یعنی چودہویں کے چاند کی طرح چمکتا جنگ بگاتی رنگ کشادہ پیشانی گھنی داڑھی امیر المین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے میرے ماں باپ ان پر قربان نیانا قد کے تھے گورا رنگ جس میں سرخی جھلکتی اور گھنی داڑھی تھی مولا علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بزرگ اور ریش متاحر بڑی تھی عمر فاروق اعظم ردی اللہ تعالی تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک گوڑا سرخی آمیز آنکھیں بڑی خوب سیاہ داڑھی گھنی حضرت انس ربی اللہ تعالی تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس میں پاک کی بناوٹ تمام جہان سے بہتر تھی چہرہ تمام عالم سے خوب تر تھا مک سارے زمانے سے خوشبو تر تھی ہتیلیاں سب لوگوں سے زیادہ نرم تر تھی بال کانوں کی لوگت پھر اپنے رخساروں پر اشارہ کر کے بتایا کہ ریش مبارک یہاں سے یہاں تک بھری ہوئی تھی حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بوڑا داڑھی گھنی اور آنکھوں کے سرخی اور پلکیں دراز تھی سبحان اللہ کیا بات ہے ہمارے آقا کی اس صورت نو میں جان آخ جان آخ کہ جانے جہان آخا سچ آخ رب دی میں شان آخا جس شان सब سب بنی ہمارے آکالی سلا تو سلام کے में داری مبارک میں بیس بال بھی سفید نہ تھے یاضرت مالک رضی اللہ عنہ فرماتے بعض روایت میں ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے سرو داری مبارک میں کل سفید بال سترہ یا اٹھارہ تھے کتنے سترہ یا اٹھارہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کی اصلاح کی یعنی کم اور زائد والوں کو درست کیا تو آپ نے اس کے لیے دعائیں فرمائی یہ بے حقی اور خسائش قبرا کی روایت پیش کی جا رہی ہے اے اللہ اس کو سیمت دے راوی کہتے ہیں کہ اس یہودی کی داڑھی کی بال سفید ہو گئے مگر اس دعا کی برکت سے پھر دوبارہ سیاہ ہو گئے کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ ہوتا اگلے اگلی سلم کے سہان اللہ مصحف عارض پہ ہیں خطی کا میں مفتی احمد یارخا نائمی رحمت اللہ تعالی نے اکالی سلاۃ السلام کی مبارک داڑی کے متعلق کیا لکھا ہے آئیے یہ بھی سنتے ہیں چنانچہ جلد آٹھ صفحہ نمبر پچپن پر آپ لکھتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف نہ تو کچی تھی جو صرف تھوڑی پر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جیسے وہ نادان فیشن کے پتلے وہ پتہ نہیں کس کی نقل کرتے ہیں اتنی سی رکھ لیتے جیسے مکھھی بیٹھی ہوئی نیچے اللہ کی پناہ ایسی نہیں تھی بلکہ بھرا خط تھا اور نہ آپ کٹواتے تھے بلکہ پوری ایک مشت ایک مشت چار انگل رکھتے تھے لہذا حدیث اس حدیث شریف کے خلاف نے جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم داری کو اطراف سے لیتے تھے ٹھیک ہے نا اطراف سے بڑھ جائے تو ایک مٹھی سے زیادہ اطراف سے بھی دائیں بائیں اوپر سے بھی اس کو لے سکتے ہیں ادھر سے دائیں سے بائیں سے اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا وہ عمل ہے کہ آپ داڑھی شریف مٹھی سے پکڑتے جو حصہ مٹھی سے باہر ہوتا اسے کٹوا دیتے تمام انبیاء گھنی داڑھی والے تھے حضور انور کی داڑی شریف بھی گھنی اور بڑی تھی ایک موشت تو سارے ندی داڑھی والے سارے ولی داڑی والے سارے, سارے صحابہ داڑھی والے تو ہم کیوں نہ ہو داڑھی والے ہم تو اولیا سے محبت کرتے ہیں ہم تو صحابہ سے محبت کرتے ہیں ہم تو ندیوں سے محبت کرتے ہیں پھر ہم داڑی والا کیوں نہ ہوں اللہ اکبر امیر علیہ سنت نیکی کی دعوت میں داڑھی کے متعلق جو آپ نے لکھا ہے وہ یہ توجہ کے ساتھ سننے والا لگتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو آقا کی سنت سے سجا ہی لے گا امیر علیہ سنت نے بہت کچھ لکھا ہے وقت کی کمی میرے پیش نظر ہے اس لیے اس کو میں اختصار سے پیش کر رہا ہوں امیر اللہ سنت لکھتے ہیں داڑھی منڈانے والے اللہ و رسول کے نافرمان ہیں جل جلال و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داڑھی منڈانے والے شیطان عین کے مار بحٹ ہیں داڑھی منڈانے والے سخت احمق ہیں داڑھی مڈانے والوں سے اللہ سمجل بیگار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیگار ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی صورت دیکھنے سے آتی ہے کیسی صورت جس داڑھی منڈی ہوئی ہے یہودی صورت ہیں جو داڑی مڈانے والے ہیں نسوانی وضاح ہیں فرنگیوں سے مشابے یعنی ملتے جلتے ہیں مجوس آتش پرستوں کے پیرو ذریعے نقش قدم پر ہیں ہندوؤں کیسی صورت سورت مشرقین کی سی سیرت ہے مصطفیٰ کے گروہ سے نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اپنے ہم صورتوں سارا یہود و, و مجوسا حروت کے گروہ سے ہیں واجب تعزیر لائق سزا شہر بدر کرنے کے قابل مبدین فطرت فطرت کو بدلنے والے مغیر خلق اللہ اللہ کے بنائے ہوئے کو بگاڑنے والے ہیں سنانے محنت ہجڑے ہیں خدا کے عج وعدہ خلاف ہیں زلیل و خار ہے گھنونے قابل نفرت ہیں مردود الشہادہ شہادہ یعنی گواہی کے نا لیے نالک ہیں پورے اسلام میں داخل نہ ہوئے ہلاکت میں ہیں مستحق بربادی ہے دین میں بے بہرا محروم آخرت میں بے نصیب ہیں عذاب الہی کے منتظر اللہ کو سخت دشمن و مبحوز ہیں صبح ہے تو اللہ کے قزم میں شام ہے تو اللہ کے غزم میں قیامت کے دن ان کی صورتیں بگاڑی جائیں گی اللہ و, و, و صلی اللہ علیہ وہ سلم کے ملعون ہیں دنیا آخرت میں ملعون لعنت کیے گئے ہیں اللہ وہ ملائکہ و بشر انسان سب کیوں ان پر لعنت ہے فرشتوں نے ان کے لعنت ہونے پر آمین کہی اللہ تعالی ان پر یعنی داری ملانے والوں پر نصر رحمت نہ فرمائے گا وہ یعنی داری ملانے والے جنت میں نہ جائیں گے اللہ عز و انہیں جہنم میں ڈالے گا والیعظ باللہ تعالی اللہ کی پناہ امیر ال سنت فرماتے ہیں مکر شیطان میں مت آؤ بھائیو رخ پہ تم داڑھی سجاؤ بھائیو چھوٹا فیشن مان جاؤ بھائیو خود کو دو رخ سے بچاؤ بھائیو دل یقین دنیا تیری ہے بے وفا اس سے تم بہت دن لگاؤ بھائیو رخ پہ تم داڑھی سجاؤ بھائیو جو اسلامی بھائی موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں سب ہاتھ اٹھائیں اور زور سے کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے رسول میں اپنے چہرے پر پوری ایک مشتاری سجائیں گے آج بھی نہ جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں آقا قیامت کا مہینہ بھی اب بھی سنت بھی نہیں اپنائیں گے تو کب اپنائیں گے تو زور دار نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اس کے رسول میں موقع آیا تو جان قربان کروں گا گردن کٹاؤں گا مگر انشاءاللہ شاء اب میری کبھی داڑھی نہیں مڈے گی ایک مٹھی پوری سجاؤں گا انشاءاللہ اللہ اکضا جل اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے مكيكي مكهي كي آمد مرحبا مدني كي آمد مرحبا اشوي يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى صلوا على صلى الله تعالى على محمد